آیت نمبر ایک سو چھبیس آدمن شیطون الرحیم وحدہ ربی کا مستقیم قومی ربرخلی صدری وسلی عمری وحن القدت اللّہ رشدان واحد بنشروری انفسینہ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم امين يا رب العالمين وهذا صراط ربك هذا کا اشارہ پیچھے مذکور اسلام کی طرف ہے فمن يريد الله ان يهدي اياه يشرح صدره للاسلام تو یعنی حاد الاسلام صراط و رب کا یہ جو اسلام ہے یہ آپ کے رب کا رستہ ہے اور پھر صراط کا حال کیا آیا مستقیم ٹھیک یہ صراط کا حال ہے آپ کے رب کا رستہ ہے اس حال میں کہ سیدھا ہے مستقیم ادواز یعنی آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ حال یہاں صفت کا فائدہ دے رہا ہے لیکن اپنی ترکیب کے اعتبار سے حال ہے وہ حال سوات و رب کا و سوات و حال کو ہی ٹھیک ہے یعنی اللہ کا رستہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ مستقیم ہو سیدھا ہو تو حال کے اندر کہ شرط کا مقوم بھی کہا جاتا ہے حال کون ہی کا کیا مطلب ہے کہ محض اللہ کا رستہ نہیں ہے بلکہ مع کو ہی اس شرط کے ساتھ اللہ کا رستہ ہے کہ وہ سیدھا استقامت جو ہے وہ قاف واؤ اس کا ہے تو فرمایا قد فصل آیاتی تحقیق ہم نے تفصیل کر دی ہے آیات کی اور اس کے بھی دو معنی پہلے گزر چکے ہیں یا تو الگ الگ کر دی ہیں آیات یا وضاحت کر دی ہے تفصیل سے بیان کر دی ہیں لقومن ید اس قوم کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں تو ید جملہ فیلیا ہے نا اس میں فیل اور فائل دونوں موجود ہیں با جمع کی ضمیر تو یہ جملہ فیلیہ صفت ہے جملہ بھی صفت بن جاتا قوم کی لیک قومن کون سے قوم یزدق کام اچھا پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ مذکرین کیوں نہیں کہتے قومن مزدق تو کہا کہ جملہ فیلیہ جو ہے وہ استمرار پر یعنی خاص طور پر مضارے کا سوا وہ استمرار پر دلالت کرتا ہے یعنی اگر کہا جائے کہ فلان قتل ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہوگا اس نے قتل کیا لیکن اگر آپ کے فلان یقتل اس کا کیا اس کی عادت ہی قتل کرنا ہے وہ قتل کرتا رہتا ہے تو مزارے کا جو صیغہ ہے وہ استمرار پر دلانت کرتا ہے تو یکتب اور ایک ہے قتبا. تو قتبا ربما واحدا او ولیکن بمعنى ان فلان تو کتبا مرتن کیا ہاں اس کے اندر بھی یہ مفہوم ہے اس کے اندر بھی یہ مفہوم ہے عیسب الفائل بھی اسی وقت اخذ ہوتا ہے کہ جب وہ عمل استمرار اور دوام کے ساتھ ہاں بالکل اس کے لیے میں لیکن مظارے بھی اس کے لیے آتا ہے اگر آپ کہیں قرآن اکتب تو اس سے یہ مطلب ہو سکتا ہے اکتب العم ٹھیک ہے کاتب ان سے بھی یہ مفہوم آتا ہے تو لہذا یہاں مظاہرے لے کر آئے اس کے اندر استمرار کا مفہوم ہے اچھا اس جو مظاہرے ہوتا ہے نا جیسے آپ کہیں کاتب تو کاتب کا ایک مطلب یہ ہے کہ اسم الفائد کہ وہ لکھنا جانتا ہے اس کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر لکھنا تجدد کے ساتھ بار بار لکھتا ہے لکھتا ہے کہ نہیں یہ دلالت نہیں ہے. ہے کہ نہیں یعنی اس کے اندر یہ تو ہے کاتب کے اندر کہ اس کو لکھنا آتا ہے وہ لکھ بھی لیتا ہے لیکن کتنا تجدد ہے اس کے لکھنے میں مزار کے سیکے کے بارے میں کہتے ہیں کہتے ہیں سیقت المزار تجدد تجدد کا کیا مطلب ہے کسی شے کا بار بار جدت کے ساتھ جدید ہو کے ہونا تو اسم الفائل کے اندر استمرار ہے لیکن تجدد ضروری نہیں ہے یک میں کیا ہے کہ وہ ابھی لکھ رہا پھر لکھ رہا پھر لکھ رہا پھر لکھ رہا تو یہ اس کے اندر ایک اضافی مفہوم ہے تجن کا جو اسم الفائل کے اندر نہیں ہے تو فلان کا انہوں یارف الکتابہ یک تب اب غلط فلانہ بستی تجنیہ کہ نہیں تو یہ ایک تھوڑا سا مفہوم میں فرق ہے ٹھیک ہے تو یہاں یہ مفہوم ہے قومی یزک یعنی اس قوم کے لیے کہ جو مستقل تذکیر حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور یزک پہلے گزر چکا ہے یہ ہم نے جو ابھی دیکھا بابا میں تا اور اس کا ادغام جس طرح بھی کیا پڑھا تھا یس ادو تو سیم ہے نا یز تو اصل میں کیا تھا یت زک کرو جیسے ہم نے کہا یسو تو قد فصلنا لہم ائی لہٰ الاقوم دارال دارال دو رائے ہیں ایک رائے یہ کہ یہ سلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم ہے ٹھیک ہے جیسے السلام المؤمن المحی مین العزیز الجبار المتکب تو دارالام کا مطلب کیا ہوگا دارال سمجھائیے گا لہم دارالہم دار اللہ داراللہ دار دار کا کیا مطلب ہے اللہ یقون الفی المدیف اللہ سبانا جس میں جو ہے وہ اللہ ہوں گے یعنی کرنے والے تو دار السلام عند ربهم ایک یہ مطلب دوسروں کہ لہم دارال سلامتی کا مفہوم بھی ہے نا يسلمو کیا مطلب ہے؟ کسی شے سے محفوظ رہنا تو لہم دارالحمد یہاں وہ امراض اوجا آفتوں اور مصائب سے محفوظ حالت میں ہوں گے تو یہاں سلام جو ہے اس گھر کی گویا صفت ہے اگر چاہیں تو مرکب اضافی لیکن گویا وہ گھر کیا ہے سلام جس میں سلامتی واقع ہوگی تو پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم نہ ہوا بلکہ یہ سلام بمانہ مزدر ہے دارو السلام بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہاں تو یہ زیادہ قبیر آئے الحمدارسلام جیسے دوسری جگہ آیا نا اللہ عید الاََ دار السلامی وایدی میں یشاء اللہ سراۃۃم مستقیم اس سے قبل جو آئے ہے اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ دارالسلام سے مراد ہے دارُسلام من الفات تو یہاں بھی پیچھے کیا آیا تھا کیا تھا ابھی پڑا ياقلون ياقلون بھی, تو وہاں بھی تفصیل آیات اس کے فوری والله الى دار اور یہاں بھی تفصیل آیات کے بعد نہ تو وہاں دنیا کی صفت بیان ہوئی کہ وہ دارآفات ہے اس میں انسان اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا ہوتا ہے اور اچانک سب کچھ ختم ہو جاتا ہے بال امس تو لہذا وہ گھر کے جہاں یہ آفات نازل نہیں ہوتی جہاں صحت مر سے نہیں بدلتی جہاں غنا فقر سے نہیں بدلتا جہاں حیات موت سے نہیں بدلتی وہ دار السلام ٹھیک ہے نہیں تو لہم یہ رائے زیادہ قوی ہے لہذا پہلی رائے جو تھی وہ انسلام ہو بھی انہوں نے نقل کیا کہتے ہیں یہ بھی عباس کی رائے ہے اور دوسری رائے بھی نقل کی ہے ان دار السلامتی ٹھیک ہے جو ابھی ہم بتا رہے ہیں تو لہم دارسلام ان در ربیم ولیم <وَلِيُّهُم> اور پھر دیکھیں اس آیت میں بھی ایک لفظی قرینہ پایا جاتا ہے کہ دار السلام شاید دار اللہ نہیں ہے وہ کیسے اگر ہم کہیں کہ لہم دار السلام عند ربهم تو پھر تھوڑی سی تکرار ہو جاتی ہے لہم دار ربهم ہم ربهم ٹھیک ہے کہ نہیں یعنی اگر ہم السلام کی جگہ بھی اللہ ہی یا لفظ جلالہ یا رب رکھیں تو عند ربهم ہم لہم دارالند اللہ عجیب سی تھوڑی سی تکرار محسوس ہو رہی تھی لحمد السلام ان داربی اللہ تو اور وہ ان کا ولی ہے بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ بات جو ہے جب اس طرح آ جائے تو قرآن مجید میں بائے عوض نہیں ہوتی ٹھیک ہے یعنی جب ہم کہتے ہیں اشترعیت القلمہ بے عشرین دینارن یا عشرین ربیطََ تو حاضی با الابقی با الاب کا کیا مطلب ہے بےشرین تو یہ با عوض نہیں ہوتی با عوض ان کے اعمال کے یعنی وہو اولیم بے عملوا اعمالا صحا یہ عوض نہیں ہے اچھا کیا سبب ہو سکتا ہے با سبب یعنی باسب ہی یعنی وہولی ہم ٹھیک ہے ہو سکتا ہے مفسرین کہتے ہیں لیکن جو ہے وہ سبب کامل نہیں ہے یعنی کیا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ولی ہیں ان کے اعمال کے سبب اور یہ سبب سفشینٹ نہیں ہے یہ سبب کافی نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و ان کا ولی ہو جائے تو بعض لوگ اس کو اس کی صببیت کو بھی نہیں مانتے کیونکہ اہل سنت میں ایک رائے ہے خاص طور پر تو کہتے ہیں سبب صببیت بھی نہیں ہے سبب ناقص ہے تو وہا ولیم عوض کوئی بھی نہیں ہے بات باز ہے یعنی ان کے اعمال کے عوض جنت میں جائیں گے اس طرح کی کوئی ترجمہ نہیں ہے باعث سبب ہو سکتا ہے وہ سبب کہ جو سبب ہے کافی نہیں ہے بات باز ہے وہ ہوا ولیم بیما کالو یا شروع ہو جمیانو یوما یعنی اُس يَوْمَ یوما یا شرح جمین ذکر کرو اس دن کا کہ جس دن اللہ سبحانہ ہوں و تعالیٰ جمع کریں گے انہیں اور جمین ہوں کی ظمیر کا حال ہے اور پھر معذوف کیا ہے اور اللہ ان کو کہیں گے یا یونادی ہم پکار لگائیں گے یا معاشر معاشر جو ہے اس کی جمع معاشر آتی ہے معاشر اس جماعت کو کہتے ہیں جو ایک رائے پر ایک دین پر ایک ملت پر جمع اصطلاح میں ویسے لغت میں مطلب ہے معاشر وہ جگہ ہے جہاں باہمی عشرت ہو معاشرت کس کو کہتے ہیں باہمی میل جول کو معاشروفی فائن کرے تو وہ تو عشرت کیا ہے مل جل کر پیار محبت سے رہنا تو معاشر وہ جگہ ہے یا وہ وقت ہے جہاں لوگ مل جل کر پیار محبت سے رہیں تو ہے تو یہ ظرف لیکن بعد میں ظرف یہ بولا جاتا ہے اب مظروف کے معنی میں مضروف کون ہے وہ لوگ ہوتے ہیں تو لوگوں کی وہ جماعت کہ جو باہمی محبت سے اور جن میں باہمی اختلاف اور تنافر نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں معاشر اس کی جمع کیا ہے معاشر تو یا معشر الجنی اے جنات کی جماعت ٹھیک ہے حالت نصب میں منادہ ہونے کی وجہ سے قدس تک فر تم انس نے کثرت سے لے لیا انسانوں میں سے لوگی مطلب کیا ہے استقصار استقصار کے کثرت کسرت چاہنا یا کسرت لے لینا وَلَا تَمْنُن تَسْتَقْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ تو یہاں استقصار سے کیا مراد ہے علماء نے کہا مراد وہ یہ جو آگے آ رہی ہے یعنی جب اللہ میاں نے کہا نا جنوں سے کہ تم نے انسانوں میں سے بڑے لوگ لے لیے تو اس کے جواب میں انسان کہیں گے نہیں ہم نے بھی لیے کیا مطلب وَقَالَ أَوْلِيَاءُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَ تو گویا آگے جو وضاحت استقصار کی آ رہی ہے وہ استمتا ہے فائدہ اٹھانا سمجھا رہی ہے کہ نہیں کیونکہ جواب دے رہے ہیں اولیاء من الانس یعنی اے رب انہوں نے ہی صرف فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ ہم نے بھی کچھ فائدہ اٹھایا وبلغنا اجلت لنا بہرحال لیکن بہت سی ارا ذکر کی گئی تو ایک رائے یہ کہ استقصار سے مراد کیا ہے اس تک فو من ال فر اغوا اہم کہ عز کثرت سے ان کا اغوا یعنی گمراہ کرنا اور ان کو بھٹکانے کا کام کیا تو استقصار کا مطلب ہے اس تقصر ٹھیک ہے انسانوں میں سے گمراہ بہت سے لے لیے بات ہو رہی ہے کہ نہیں تو یہ بھی ایک رائے یہاں بھی انہوں نے نقل کی ہے کہتے ہیں کہ اس تقصر تو من الانس اہم و عزد العم ان کا اغوا کرنا اور اضلاع تو یہاں صرف یہ مفہوم نہیں ہے بلکہ استمتاح کا مفہوم بھی ہے تو یہاں من اغوا اضلاع على سبیل تمسین ہے کیونکہ یہ بھی ان کا ہے کہ انسانوں کو گمراہ کرے لیکن استمتاح کی اور بھی بہت سی صورتیں ہیں وہ آگے ذکر کریں گے تو وہ اقول اوہم اور کہیں گے ان کے اولیاء یعنی اولیا الا انس سوری اولیا اوہم ائی اولیا ال من السی اب بنا استم تا باد فائدہ اٹھایا ہم نے تو یہ تو ترکیب ہوتی ہے بادن یہ فائدہ دیتی ہے کہ یہ شاید دونوں طرف سے واقع ہوئی ہے یعنی بادن اور یہاں سے یہ علماء نے خص کیا بہادن فرس میں ہر آدمی فاضل بھی ہوگا مفضول بھی ہوگا کیونکہ جب یہ دونوں طرف سے واقع ہوگا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو دوسرے بعض جن کو فضیلت دی گئی جن پر فضیلت دی گئی ان کو کسی اعتبار سے ان پر فضیلت نہیں دی گئی سمجھا رہی یہ ترکیب کس کا فائدہ دیتی ہے کہ کلو فاضل فہو مفضول من جہتن و فاضل المنجن و کلو مفدول فہو فاض من جہتن و مخدول المن جہتن سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو ربنا کا ہے, کوئی کوئی کوئی کوئی ہے؟ اگرچہ بات تو سمپل سی ہے لیکن وہاں اللہ فتح میں اس سے بہت سے فوائد اخذ ہوتے ہیں یعنی ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے کہ جو کہے کہ مجھ پر مجھے کسی پر فضیلت نہیں اس کو لازمن یہاں تک کہ اس کو اس شخص پر بھی فضیلت ہوگی کہ جو جس پر وہ کوئی فضیلت نہیں دیکھ رہا کسی جہن سے ان کی عزت نفس پہ کوئی حملہ ہوا نہیں واقعی وہ کہہ دیں گے اللہ ماح کے بھائی جنوں تم نے تو ان سے بڑا کھیل کیا بہت بیوقوف بنایا ان کو انسانوں کو انسانوں کو تھوڑا سا ہو کہ ہم بےوقوف نہیں بنے ہم نے بھی کچھ بنایا میں صحیح بتا رہا ہوں یہی مفہوم اسی طرح کی ایک تناظر ہے وہ کہہ رہے ہیں یا معاشرہ الجن قزست اخصر تو میرے لمس تو انہوں نے کہا وہ قال قالا اولیا ربن استم تھا باد انہوں نے صرف ہمیں بیوقوف نہیں بنایا ہم نے بھی انہیں کچھ بنایا یہی مفہوم تو لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں ان کا استماعی یہ ہے تو ہمارا استماعی یہ ہے ہم وہ کہا کہ بھائی ان کا استماعی یہ تھا کہ انسان جب اترتا تھا نا تو وہ کہتا تھا اعوذ و بھی اویم میں اس وادی کے بڑے جن سے پناہ میں آتا ہوں تو یہ اس سے بڑے وہ پھولے سنواتے تھے ہے نا فضاد ہم تو اس بات نے ان کی سرکشی میں اور اضافہ کیا تو اس کا فائدہ ان کو بھی کچھ ہوتا تھا کہ بھائی یہ کچھ خبریں وغیرہ بھی حاصل کر لیتے تھے ٹھیک ہے اسی طرح جادو ٹونوں میں انسان جو ہے وہ جناز سے بدل لیتے ہیں ہے نا اسی طرح بہت سے معاملات میں جیسے تعلیم و تعلم میں اب یہاں صرف کفر کی بات نہیں ہو رہی لیکن ہے تو کفر ہی مراد یہاں تو کفر ہی مراد ہے لیکن ویسے آپ دیکھیں تعلیم و تعلم میں جنات فائدہ اٹھاتے ہیں انسانوں سے یعنی جو علم شرعی ہے یہ سیکھتے ہیں انسانوں سے آ ایسا ہی ہوتا ہے یعنی ان میں ہیں لیکن اصل اساتذہ ان کے انسانوں میں سے ہی ہوتا ہے. یعنی دو دور حدیث کرنا ہے انہوں نے دور تفسیر کرنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے تو وہ انسانی شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کے واقعات بے تحاشا ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ وہ جنات بڑے بڑے شعور کی خدمت میں حاضر ہو کے ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے لہذا آگے بھی جو بات آنے لگی ہے نا کہ تمہارے اندر رسول آئے عالم رسول تو اہل سنت کا عمومی کیا کہ ان میں سے نہیں آئے تو پھر کہا کہ ان کے رسول کا کیا مطلب ہے وہ جو انسانی رسول سے تعلیم حاصل کر کے جاتے تھے وہ ان کے رسول ہے یا او منابو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاوت فرما رہے تھے سنا انہوں نے منظری اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر پہنچ گئے تو وہاں بھی کیا ہو رہا ہے انسانی رسول سے تعلیم حاصل کر کے دعوت دینے جاتے ہیں رسول انسان ہے تو اس نے جتنے بھی علوم بیان کیے ہیں علوم وحی علوم شرح تو وہ جو وارثین ہوتے ہیں رسول کے العلما رسۃ الانبیاء وہ بھی انسانوں ہی میں سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو انسانوں میں سے ہوتے ہیں تو جنات کونی کے سامنے ضانوئے تدمز طے کرنا پڑتا ہے تو بہت سا استمتاب جو ہے وہ انہوں نے بھی حاصل کیا ہم نے بھی حاصل کیا ہم نے ان کو دیا ہے انہوں نے بھی ہمیں دیا تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں انسان تو یہ اچھے کاموں میں بھی ہوتا ہے برے کاموں میں بھی ہوتا ہے تو انسان کہہ رہے ہیں بہ داد ہم نے بھی ان سے اپنے فائدے اٹھائے ہیں خبریں حاصل کی ہیں جادو ٹونے کروائے ہیں انہوں نے بھی اپنے چسکے لیے باد, باد دیکھ لیں. یہ ہے مفہوم میں پہ یہی مفہوم جو ذرا مہذب عبادتوں میں بیان کیا گیا ٹھیک ہے ہم نے ضرور مہذب عبادت فرق نہیں تو اس سے پہلے جو فیل آ رہا ہے نا تو استمتا کے ساتھ آتا ہے با کا سلاح کا سلا ٹھیک ہے تو ہاں تو اللہ بعد یہاں رب اصل میں جو ترکیب ہے وہ بعض کی باز کے ساتھ ہے ہاں اب جو فیل آ رہا ہوگا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا سلا کیا ہے تو سلے کے اعتبار سے فرق ہو جائے گا نہیں تو کا سلا جو ہے وہ با ہے دیکھیں جیسے کہا نا دوسری جگہ وجے ہاں وجہ لباؤ وہاں بھی یہی ترکیب ہے یہ کہا کہ ہم نے تمہارے میں سے بعض کو باعث, باعث کے لیے ازمائش بنایا اب ہم دیکھیں گے وہ کہتے ہیں نبی ازمائش ہے کافروں کے لیے کافر ازمائش ہے نبی کے لیے سمجھا آ رہی ہے کہ نہیں اسی طرح غنی ازمائش ہے فقیر کے لیے فقیر ازمائش ہے غنی کے لیے صحت مند ازمائش ہے مریض کے لیے اس کو دیکھنا مریض ازمائش ہے صحت مند کے لیے سمجھا آ رہی ہے کہ نہیں وہ اس سے کیا عبرت حاصل کرتے تو وجہ ابا لبا فطنتاً اتسبون فکان کا بسیر تو یہ بعض اور بعض کی جو ترکیب ہے اس میں دونوں فریق شامل ہوتے ہیں لا ہے کہ نہیں اتنا اچھا گھر سے کئی لوگوں کی کال آ سکتی ہے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں کافروں کی بات ہو رہی ہے اس لیے کہ آگے آ رہا ہے قول النار تو یہاں جو فائدہ اٹھانا ہے دو دونوں طرف سے وہ برا ہے یعنی ناجائز فائدہ اٹھا رہا اچھا کہتے ہیں کہ بھائی یہاں انہوں نے مثال دی ہے جنوں کی انسانوں سے سوری انسانوں کی جنوں سے استمتاع کی مثال یہ ہے کہ جب وہ سفر کرتے تھے ان کانویدا فنزل وادی من شر ہوتی یہ ان کا تھا نا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ مِنَ <الْجِنِّ> تو, تو یہ انسانوں کا فائدہ ہے کہ جب وہ یہ کہہ دیتے تھے تو وہاں کے جو جنات ان کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے اور ان کا کیا فائدہ ہوتا تھا اس سے تو کہتے ہیں کہ وہ استمتا وہ جب یہ سنتے تھے تو فخر کرتے تھے اعلیٰ قوم و اپنی قوموں پر اور کہتے تھے قد سد نل انس حت یا بنا سد نہ ہم تو سردار ہو انسانوں کے یہاں تک کہ وہ بھی ہم سے پناہ مرد تھے تو یہ ان کا استمتا یہ استمتاح نفسی تھا ٹھیک ہے وہ نفسیاتی طور پہ پھولے نہیں سنبھاتے تھے اور ان کا استمتاب جو تھا وہ فزیکل تھا کہ وہ نقصان نہ پہنچائے تو یہ مثال ہے یہ اعلیٰ سبینی عد ہے اس طرح کے بہت سے فائدے اٹھاتے ہیں جیسے آگے ہے کہ خبریں لے لیتے وَبَلَغْنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا اور ہم پہنچ گئے اپنی اس اجل پر الدی اجلتا ٹھیک ہے تو اجل کہتے ہیں وقت مقرر مبہم کو اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اجل آپ کو معلوم ہو جیسے فرمایا لیکلی اجل تو اجل کا مطلب کیا ہوتا ہے وقت مقرر ہی لیکن اس کا تقرر میرے علم میں نہیں ہے جس نے مقرر کیا ہے اس کے علم میں ٹھیک ہے تو جیسے موت کا اجل قیامت کا اجل سب اجل ہے تو اجل ہے وقت مقرر لیکن اس کے اندر ابہام ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ بلغ نہ ہم اپنی اس اجل پر پہنچ گئے جو تُو نے ہمارے لیے طے کی تھی اجلو تجیل اسی سے کیا ہوتا ہے مہر <تصفيق> مؤجل ٹھیک <تصفيق> ہے تو اس کی ایک اجل مقرر کر دی جاتی بارد بارد اجل، اجل مطلب ہے بعض واضح گی تو مطلب اجل مقرر کرنا تو آپ نے اجل مقرر کی تھی ہم اس اجل پر پہنچ گئے اور وہ اجل کیا ہے یوم قیامت بات واضح کہ نہیں حشر وہ ہاں دوسرا عین ہوتا ہے معجل وہ ہے جو اسی وقت ادا ہو جاتا ہے معجل وہ جس کی اجل بتا دی جاتی ہے وہ اجل کیا ہوتی ہیں عموماً اندت طلب عموما جو اجل ہوتی ہے وہ اجل نہیں ہوتی اندت طلب طلب نہیں کرنا اس لیے دیں گے بھی نہیں تو دینے کی نیت ہونا ضروری ہے دینے کی نیت ہونا ضروری ہے اصل میں یہ عربوں کے یہاں ابھی بھی ہمارے یہاں بھی ہے وہ کرتے کہ ایک ماہر جو ہے وہ تو فوری دے دیا ٹھیک ہے اصل ماہر وہی ہوتا ہے پھر کچھ ماہر بلڑکی والے رکھواتے ہیں زمانت کے طور پہ اور وہ اصلاً اندت طلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی سیپریشن ہو گئی تو اس وقت وہ مہر ان کو دینا پڑے گا تاکہ سپریشن ہوتے ہوئے یا طلاق دیتے وقت انہوں انہیں ذرا خوف رہے تو یہ اندت طلب کا مطلب ہوتا ہے مہر معجل اتنا ہے اور مہر معجن ہو سکتا ہے بہت زیادہ وہ اندت طلب اور اندت طلب میں کیا وہ ہے آپ کہیں کہ بامی جو اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اگر طلاق ہوئی تو, تو پھر سو دفعہ لڑکا سوچے کہ اگر طلاق دی میں نے تو اتنے پیسے دینے پڑے کیونکہ وہ مہر معجن بہت زیادہ ہے ٹھیک وہ مؤجل ہوتا ہے تو اجل و بلغنا اجلنا الذي اجلنا قال النار مسواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ٹھیک ہے الا ما شاء الله یعنی قال النار تم کہا کہ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے قوم کی ضمیر کا حال کیا خالدين فيها اس میں رہو گے ہمیشہ اچھا خلود کے اندر کیا ہے مفہوم زمان کا سمجھا رہی ہے کہ کے لئے مفہوم کیا ہوتا ہے خالدین فیہا ای تبقون فیہا ابدالآبادی ٹھیک <تصفح> ہے کہ نہیں تو اللہ ما شاء اللہ میں جو استثناء ہے وہ اس زمان کا ہے یعنی تم جہنم میں ہمیشہ کی مدت میں رہو گے اللہ وہ مدت ما شاء اللہ جو اللہ چاہے تو فی هذه المدت ستکون خارج جہنم یہ <تصفح> بڑا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں یعنی ستبقون فی جہنمہ شاء في نہیں؟ یہ بات بات ہو رہی ہے استثناء اس میں اشکال ہے نا اس استثناء میں ہے استثناء یہی کہ اچھا یہ تو پھر جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے تو اللہ اللہ ماشاء الربک ہے اللہ ما شاہ اللہ, اللہ استثنا کس کا بات باز ہے اسی طرح آپ کو معلوم ہے کچھ دوسری جگہوں پر بھی ہے سورہ ہُو میں بھی مشہور آیت اللہ ما غیر تھا اہل جنت کے لیے بھی آیا اور اہل دوز کے لیے بھی آیا ما اس کے بعد کیا آیا قالدین کی وہ تو ان کے لیے اطاۃ جنت والوں کے لیے انبا کا فعال تو انا ربا کا تو ایک رائے جو اکثر نے بیان کی ہے کہ کہا خالی اللہ اللہ میں مدت یوم قیامت کا سمجھا رہی ہے مدت یوم قیامت کیا ہے ابھی ان سے خطاب ہوا ہے میدان حشر میں ابھی مثال کے طور پہ حشر کے مراحل رہتے ہیں چالیس ہزار سال کے پچاس ہزار سال کا وہ دن ہے تو ابھی پینتیس ہزار برس جو ہیں وہ رہتے ہیں جہنم میں جانے سے پہلے تو علامہ شاہ اور ابو شاہ اللہ میں ہے لی مدتی يوم من يوم سمجھا رہی تو یہ بھی ہو سکتا ہے اگر جس میں تھوڑا سا تکلو ہے کہ ظاہری بات ہے جب کہا جا رہا ہے کہ تم جہنم میں رہو گے جب تمہیں ڈالا جائے گا اس میں رہو پھر رہو گے ورنہ تو اور بھی استثنا قائم کرے ابھی تک پھر وہ تو خبر کا بھی مرحلہ تھا دنیا بھی تھی اور یہ بھی تو یہ بھی ایک رائے ہے جو یہاں بیان کی ہے اور تفسیروں میں بھی یہ رائے پائی جاتی ہے کچھ یہ مقال کیا کہہ رہے ہیں انتظار میں ہاں کچھ انتظار میں ہے کچھ مراحل ہیں اس کے یعنی آپ دیکھیں کہ وہ انتظار کا مرحلہ بھی ہے نا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشفاعت القبرا ہے جو سب سے بڑی شفاعت ہے جو بخاری کی عجیز صاحب نے پڑھی ہوگی کہ لوگ امبیا کے پاس جا رہے ہوں گے اور وہ پوچھتے ہوں کہیں گے کہ بھائی حساب شروع نہیں ہو رہا تو سب نبی کہیں گے نہیں نہیں ہمارا تو چکر نہیں میرے سے تو یہ ہوا میرے سے تو یہ ہوا, تو یہ ہوا پھر اللہ نبی کے نبی صلی سسلم کے سنیے نا کہ بات تو کہا کہ وہ سب انتظار کی حالت یعنی کوئی ہو سکتا کتنے سال گزر گئے ہیں جس میں اسے انتظار انتظار ہے سمجھا رہی ہے وہ انتظار سے گھبرا کر وہ چاہ رہے ہیں حالانکہ حساب کتاب تو بڑی شخص ہے حساب کتاب کی تمنا تو نہیں وہ انتظار اتنا مشکل ہو گیا کہ وہ کہ حساب ہوئی تو اس میں بہت سے مراحل ہیں کسی مرحلے میں سوال ان سے کیا جائے گا کسی مرحلے کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے پوچھا ہی نہیں جائے گا دوسری جگہ کہا وکیف ٹھیک ہے ان کو روکو ان سے سوال ہونا تو دوسری جگہ کہہ رہے ہیں سوال ہی نہیں ہونا تو حضرت عبداللہ اپنے عباس کے مشہور جوابات ہیں ایک صاحب کے جواب میں جن کو کہتے ہیں ناف ابن ازرق وہ صاحب آئے اور عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے سوال کیے اور وہ سوال اس طرح کے تھے کہ بھائی جیسے قرآن مزید میں کچھ کنٹروڈکشن ہے اس طرح کی بتا رہے تھے وہ ایک جگہ اللہ نے کہا کہ یہ ان سے پوچھا جائے گا دوسری جگہ کہا, کہا نہیں پوچھا جائے گا تو انہوں نے بتایا کہ یوم قیامتی یا فری فی یوم القیامتی مواقف و مختلف مواقف ہیں کسی موقف میں سوال ہے کسی میں نہیں ہے کسی میں انتظار ہے کسی میں کیا اللہ وعلا. تو اس طرح مراحل ہے تو دوسری رائے علماء نے یہاں کہی تسنی استثناء میں شاہ اللہ, ما شاء اللہ کہ یہ جو جن کی بات ہو رہی ہے نا کہ یا معاشر ال انس تو یہ تو بظاہر محسوس ہوتا ہے خطاب صرف کفار سے نہیں ہے تو یہ بحثی سے مجموعی انسانوں کی جماعت سے سمجھائیے اور کریں نا آج میں یا معشر الجن اور یا معشر ال تو ہو تم ہمیشہ رہو گے اب اللہ اللہ میں مدت کا نہیں ہے سمجھ رہی ہے کس کا استثناء ہوگا تم سب کے سب سب کے سب مراد ماشاء اللہ جنی تو تم سب کے سب یہاں رہو گے اللہ ما بانا ہے من ٹھیک ہے اللہ من شاء شاہ مگر جس کو اللہ چاہے یعنی جس کو اللہ چاہے تو اس کو خلود سے پہلے پہلے نکال دیا جائے سمجھا رہی ہے کہ نہیں یعنی خلود تو کفار کے لیے وللمؤمنین البکافی ناری جہنم ولیکن لیسا بہت واضح ہو رہی ہے کہ نہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں یعنی تم سب کے سب جو ہے وہ جہنم میں رہو گے مگر جس کے بارے میں اللہ کا ارادہ ہوا کہ اسے نکال لے تو وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا تو کس کو نکالا جائے گا من منکان فی ہے من تو یہ بھی استثناء اپنی جگہ پر آ جائے گا دوسری شے کیا ہے کہ یہ جو استثناء آتا ہے یہ یہ اگلی رائے یہ جو استثناء آتا ہے یہ جیسے دوسری جگہ بھی آیا فالدین شاء ربک یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے یہ بڑی قوی رائے ہے یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ جنت یا جہنم میں خلود سمجھا رہی ہے وہ کسی نفس کا مقتض نہیں ہے کہ کوئی نیک ہو گیا تو اب وہ جنت میں رہے گا یہ گویا ایک جس طرح کاز اینڈ افیکٹ کا سلسلہ ہوتا ہے اور جو کفر کا شکار ہو گیا اس نے جہنم میں رہنا ہے گویا اس طریقے پر کہ کافر کی جگہ ہی جہنم ہے اس کو جنت میں بھیجا نہیں جا سکتا سمجھا رہی جس طرح فلاسفہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ارادے اور اختیار کو اس طریقے پر بیان کیا گیا جس میں ارادہ اور اختیار نہیں رہتا بلکہ ان چیزوں نے واجبانہ طریقے پہ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے سمجھا ہے کہ نہیں یعنی یہ یہ کرو گے تو اس کی حتمی جزا یہ, یہ کرو گے تو اس کی حتمی جزا یہ اللہ ماشا اربو یا اللہ ماشا اللہ کہہ کر بتایا جاتا ہے کہ یہ سب خدا کی معیت کے تابع ہو کر ہو رہا ہے یہ کچھ اپنا نظام نہیں ہے میکینیکل قسم کا کہ جس میں لازماً ایمان والے جنت ہی میں جائیں گے اور اہل کفر دو میں بس یہ اللہ کی مشیت ہے لہذا یہ استثناء مشیت کی تاکید کے لیے ہوتا ہے میم یہ نہیں بتانا مقصود کہ اللہ ما اور ابو کا مطلب ہے نکال لیا جائے گا یا اللہ ما اور ابو میں یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ جنت ختم ہو جائے گی بلکہ متانہ کیا مقصود ہے یہ سب مشیت کے تحت ہے زیادہ یہ نہ سمجھنا کہ جنت میں جا کر تم جنت میں ہمیشہ رہنے کے مستحق ہو گئے ہو بلکہ اگر خدا کی مشیت ہو تو نکالا بھی جا سکتا ہے اگرچہ خدا کی یہ مشیت نہیں ہوگی کیونکہ اس نے تمہیں خبر دے دی اور تم سے وعدہ کیا لیکن یہ سب اس کی مشیت کے تابع ہیں آپ ہو رہی ہے کہ تو یہ استثناء کیا ہے ان كل اما فل جنت و اما فنار فبی مشیت اللہ تعالیٰ سمجھا رہی ہے کہ نہیں یہ بھی یہ قبیرا ہے جو متقلمین بھی اختیار کرتے ہیں تو اس طرح توجیہ کی گئی ہے کیونکہ توجیہ کرنے کی ضرورت کو پیش آئی کیونکہ باقی دلائل قبی ہے جن سے پتہ چلتا ہے محکمات واضح ہیں کہ جہنم اور جنت جو ہے وہ بتی ہے تو اس طرح سمجھ رہے ہیں اس ضلع کو بات واضح ہوئی نہیں ہمارے کیا بات ہوئی ہے اور خوشیاد ہیں کمی <سنجا> कमी کی جائے گی ہاں وہی ہے نا وہ تو تھا کہ اس میں استثناء مدت یوم قیامت کا یعنی مدت یوم قیامت جو ہے وہ آ, وہ نہیں ہوں گے خطاب کیا جا رہا ہے قول نابواکم قول اللہ ماشاء اللہ اس خطاب کا تقاضہ انہوں نے کہا کہ یہیں سے ان کا خلود شروع ہو جائے یہیں سے ان کا خلود شروع نہیں ہوا تو یہ جو استثناء بیچ میں ہو گیا ہے کچھ مدت کے لیے اس کو کہہ دیا اللہ ماشاء ربو کیا اللہ ماشاء جی, ایک جی اعوذ باللہ من الشیطان کا حکیم العلیم و کدالی کا نولی اب یہ کدالی کا کا اشارہ کس کی طرف ہے بالکل واضح ہے دیکھیں ہم نے کل اس کی ایک تفسیر بتائی تھی نا بادل بعض یہ ولایت سے کس سے ہے ہم یعنی اس کے تین ترجمے کیے گئے تھے جی یا تین مفہوم ہیں ولا تو ایک کو کسی کا والی بنا دینا تو بابر باس کو باس کا والی بنا دیتے ہیں دوسرا ترجمہ کیا گیا دوست ولی وَلَّ تو دوست بنا گیا سے بعض کو باس کا دوست بنا دیتے ہیں تیسرا ترجمہ کیا گیا اتبا یوتھ Walla ول کا ایک مطلب ہوتا ہے ایک کے پیچھے دوسرے کو بھیجنا تو وہین کے پیچھے بعض کو چلا دیتے ہیں یعنی انسان آئے ان کے پیچھے ان کے بچے بچے سب اور دو دخت میں جاتے چلے گئے اسی طرح جس طرح پیچھے ہو رہا ہے انہوں نے ان سے فائدہ اٹھایا انہوں نے ان سے فائدہ اٹھایا ایک کے پیچھے دوسرے کو لگا دیا دوسرے کے پیچھے پہلے کو لگا تو یہ کدالی کا کا اشارہ ہے پیچھے کی طرف جس طرح ربنا استمتع بعضنا جیسے جنوں اور انسانوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اسی طریقے پر ظالموں کو ظالموں کا ولی دوست پشت پنا حکمران بنا دیتے ہیں بدوا دیں کہ نہیں تو یہ مفہوم ہے وہ کدالی کا نول اکا استمتا بابینا باغن کیوں بنا دیتے بسب کما کا نو یکسی بو بما کانو یکسیبون بعد واضح ہو بھی نا عید یا معشر الجن والانس اے معشر جن و انس یہ وہ آیت ہے جس میں اختلاف ہوا پھر کس بارے میں اختلاف ہوا کہ جنوں میں رسول آئے علم یأتیکم رسول منکن اس کی اگر آپ جیسے علی خان یا البرحان یا علوم القرآن کی کچھ بڑی کتابیں پڑھیں تو اس میں قرآن کے وجوہ مخاطبات کا بیان ہوتا ہے یعنی قرآن مجید کس کس طریقے پر اور اسلوب سے خطاب کرتا ہے ٹھیک ہے تو کبھی وہ مثال دیتے ہیں خطاب ہوتا ہے جمع سے مراد ہوتی ہے واحد کبھی خطاب ہوتا ہے واحد سے مراد ہوتی ہے جمع جیسے یا ایوہر رسولو یا یا ایوہر نبی اذا طلقتم السا تو خطاب کس سے نبی سے اور خطاب نبی سے صرف نہیں ہے بلکہ اہل ایمان سے ہے کیوں آگے جمع کا سگار ہے ادا تلق تن نسا نہیں ہے ادا تلق تومنس تو یہ وجوہ ہے مخاطبات قرآن میں قرآن ہے ان میں سے ایک کیا ہے کہ بھئی ہے تسنیا سے خطاب مراد ایک ہے سمجھا لیے کہ نہیں تو کہا کہ جب کہا کہ علم یا جمع کی ضمیر ہے لیکن مراد کون ہے مارشاء الجن وال Inf, تو کہاں منکم میں خطاب تو جمع سے یا تصنیہ سے ہے لیکن مراد ایک ہے وہ ہے انس اچھا پھر جمع سے کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے اگر ہے مراد ایک تو جمع سے کرنے کا فائدہ کیا یہ بتانے کے لیے کہ دوسرے لوگ اس خطاب میں ان کے تابع ہیں <تصفح> یعنی <تصفح> یہ نہیں ان میں رسول نہیں آئے لیکن ان میں رسول آئے ہیں لیکن وہ رسول تابع ہیں رسول انس کے تو اکثر اہل سنت نے کہا کہ ان جنات میں رسول آنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ انسانی رسولوں کے شاگرد ہوتے ہیں جو اپنی قوموں کو جا کر تبلیغ کرتے ہیں اور اس کی قرآن مجید میں مثال آپ کے سامنے بالکل ہے اس طرف ناٮٔ کا نفرم یستمیعون اسلمقرآن فلما فلما قول فلم الى قومهم منظر قالوا یا اننا کتابی موسا سمجھ والیے تو یہ رسول ہیں یہ رسول ہیں اللہ کے رسول کے رسول تو یہ مانا ہے یا کے اندر رسول لیے ہاں یہ اس میں کوئی واضح بات نہیں ہے اگر ہمیں اور دلائن سے پتہ چل جاتا کہ ان میں رسول آتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں ان میں بھی رسول آتے ہیں یہاں تک کہ اہل سنت میں ایک قول موجود ہے دیکھیں اتفاق کس پہ ہے اس پر سب کا اتفاق ہے اہل سنت کا اجماع ہے بلکہ اہم سنت کا نہیں مسلمانوں کا اجماع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنات ثقل دونوں کے رسول ہیں ٹھیک ہے اب اس وقت جن کی رسالت چل رہی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ انسانوں بھی رسول ہیں جنات کے بھی اختلاف صرف اتنا ہے کہ آپ سے پہلے کیا جنات میں رسول آئیں سمجھا رہی ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ہے کہ اس وقت جنات میں کوئی رسول ایسا ہے کہ جس کی شریعت چل رہی ہے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدت فقلین ہے سب کے طرف ہے اور اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ جنات بھی اچھا اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جیے جنات جو آئے تھے وہ بھی حضرت موسا کے تابع تھے یعنی وہ کسی اور جن نبی کتابیں نہیں تھے اہل سنت قید اللہ میں سے یہ بات بھی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں یا قومنا کتابا انزل من بعد موسا تو گویا وہ موسا کہہ رہے ہیں ہم نے موسا کی کتاب تو سنی ہوئی چل ایک اور کتاب آئی ہے تو وہ موسا علیہ السلام کے تابے ہے مطلب ہے وہ اللہ کے نبی وسلم سے پہلے بھی بنی اسرائیلی جو شریعت چل رہی تھی سلیمان سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے اچھا وہاں بہت بات ان کے تابے ہونے کا ایک تو مطلب تابے ہونا اختیار غیر اختیاری تابے تھے میں. ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا یعنی جنات کو مسخر کر دیا گیا تھا ان کے لیے تو وہ کوئی کسی کو قید کر کے انہوں نے رکھا ہوتا کسی کو زنجیروں،, زنجیروں میں بند کر کے رکھا تھا کوئی ان کے لیے خدمت گار اللہ یا علمون الغیبہ زبردستی ان سے کام بھی ہو رہے تھے اور جب وہ ہیکل بنا رہے تھے ان کی وفات ہو گئی تو فلما خرا خر تبینت الجن اللہؤ قانو یعلمون علمون الغیبہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے لاٹھی جب کھا گئی وہ آپ کے دیمک پتہ چلا کہ یہ تو جاتا ہم اتنی ہمت تھی حضرت سلیمان کی کہ وہ نظر اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکتا جا کو جنات جنا سے اتنا ڈرنا نہیں چاہیے پہلے سن کے یہی کہتے ہیں تو یہ جو کنسیپٹ ہیں تبدیلی جماعت والے جو جنات کے لیے وہ کنڈکٹ کراتے ہیں اچھا کیا کنڈکٹ کراتے ہیں وہ جو ان کو لیکچر ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں وہ تبدیل کر رہے ہوتے ہیں کرتے ہیں ہم لوگ ہاں کچھ ایک ہلکا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اس میں کیا ہے تو وہ یہ کنسیپٹ ہے کہ بیسکلی تبدیل دینی ہے وہ انسان نے ہاں یعنی ایسا نہیں ہے کنسیپٹ کہ صرف انسان انہیں دینی ہے یعنی وہ انسان ان میں سے جن کو تبلیغ کریں گے وہ پھر خود انسانوں سے سیکھ کے آگے تبلیغ کریں گے جیسے قرآن میں ہمیں مثال آئی نا کہ اللہ کے نبی سے قرآن سنا اور جا کر تبلیغ شروع کر دی تو یہ نہیں کہ ہر ہر جن کو انسان میں تبلیغ کرنی ہے کچھ جنات انسانوں سے سیکھیں گے اور پھر وہ جنات اپنے بھائی بندوں کو تبلیغ کریں اس طرح بتا ہوتی ہے مثال جو پرانے بڑے بڑے شعیق الحدیث تھے جیسے حضرت شاہ عبد العزیز علیہ الرحمٰ کے تو بہت سے قصے ان کے تو درسِ حدیث میں کثرت سے جنات ہوتے سیکھتے تھے آ کے بیٹھتے تھے جو حدیث پڑھتے تھے جو ان کا تو خیر ایک اور عجیب و غریب سا سباق ہے وہ یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز یا ان کے شاہ عبد الغنی یا انہی کے بھائیوں میں سے حضرت شہب اللہ کے بیٹوں میں سے کہ انہوں نے ایک صاحب کو مار دیا تو ابو صاحب نکلا جن اچھا وہ انہوں نے تین دفعہ وارننگ دی جیسا کہ حدیث میں آیا کہ میں اس کو وارننگ دو تو اچھا اب وہ جس کو مار دیا وہ تھا کوئی رامعین شاہی خاندان میں سے تو وہ پکڑ کے لے گئے ان کو کن کو پکڑ کے لے گئے شاہ عبدالعزیز کو یا جو ان کے بھائی تھے تو پکڑ کے لے گئے تو ان کو حاضر کیا ایک دربار میں اور وہاں جو ہے وہ بیٹھے میں لوگ مجمع لگا جنات بیٹھے ہیں پتہ نہیں شکل میں جو اس تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے ہمارے ایک فلاں کو مار دیا ہے ٹھیک ہے تو اخساس لیا جائے گا تم نے اس کو مار مارا نہ ہو ہے احساس ہوگا تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے انہوں نے سب صنعت بیان کر دیا محدود سے انہوں نے کہا حد دسن فلان اخبرانہ فلان کرتے کرتے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے کہ آپ نے کہا ہے کہ اس طرح جو سانپ ہے اور اس طرح کی چیزیں ان کو تین دفعہ کہو اگر وہ کیونکہ ان میں تمہارے جن جن بھائیوں میں سے بھی شکلیں بدل کے آ تم وارننگ دو اگر وہ نہ مانے تو مار دو ان کو تو میں نے مار دی انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تم نے صنعت تو بتا دی ہم تو اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے کوئی گواہ لے کے آؤ کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اب کیسے گواہ لے کے سند ہی بیان کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ گواہ تو میرے پاس کوئی نہیں میرے پاس یہ صنعت ہے اس صنعت سے ہی ہمارے ہاں جو ہے وہ معاملات چلتے تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں یہ صنعت قابل قبول نہیں جیسے ہمارے یہاں جنات جنات کی صدت قابل قبول نہیں ہوتی یعنی کچھ روایات ایسی ہیں جو انتریقل جان ہوتی ہیں پچھلے تو کسی زمانے میں شاید آپ نے ہوا تہلقاد صاحب کا مشہور ہوا تھا کہ ان کی ایک روایت تھی بھی طریق جان پہلے سنت کے ہاں اس لیے نہیں ہوتی کہ جنات جو ہیں وہ مجھول کا ہیں ہمیں کیا پتہ وہ سچے ہیں جھوٹے ان کی وہ نہیں ہو سکتی نا اسماء الرجال کے تحت ہم جا کے پتہ نہیں کر سکتے ان کا تو لہذا پھر ان کی روایت ہم قبول نہیں کرتے تو انہوں نے کہا اس طرح کے گویا والم ورنہ جنات کو انسانوں کی روایت تو قبول کرنی چاہیے مگر نہیں ہم ہمیں قبول نہیں ہمارا بار. روایت <laughs> تو ابھی وہ یہ بحث وباحثہ چل رہا تھا تو ایک بہت ہی بزرگ جن وہاں تشریف فرما تھا اچھا ان کی جو روایت میں الفاظ یہ کہ اتنے بزرگ تھے وہ انسانی شکل میں بیٹھے ہوں گے کہ ان کی پلکیں جو ہیں وہ ایک صاحب نے اٹھائی ہی ہیں اس طرح وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ صاحب جو ہیں شاہ العزیز یہ ٹھیک فرما رہے ہیں یعنی یہ روایت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مجلس میں یہ رشاط فرمائی تھی میں وہاں موجود تھا ٹھیک تو وہاں پہ اس سے بھی بدلا کہ جنات جو ہے وہ موجود ہوا کرتے تھے تو ان کا اچھا چھوڑ دی جن نے جو ہے وہ گواہی دیتی تو اس طرح کے واقعات ہیں اور پھر ان کی مجلسوں میں جو ہے وہ جنات آیا بھی کرتے تھے پڑھنے پڑھانے کے لیے شاہ بلی اللہ علیہ الرحمہ اور اور بزرگوں کے متعلق مربی ہے کہ ان کے جنات میں سے شاگرد ہوا کرتے تھے نہیں مجھے معلوم کسی سے پوچھ کے بتانا پڑے گا نہیں میرا اب آپ میں سے اگر کوئی ہو خفیہ شفیق صاحب شفیق صاحب من الشیطان الرجیم یا اے انسانوں اور جنات کی جماعت اچھا دوسرا اس میں سے مسئلہ کیا نکالا گیا وہ جو اہل سنت کا مشہور مسئلہ ہے اور جگہوں سے بھی ہے کہ قیامت کے دن سزا اسے دی جا رہی ہے کہ جو اس کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے تک رسول آئے سمجھا نہیں جیسے یہاں ہے بھی تو دوسری جگہ ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا پوچھتے ہیں رسیق اللہ کفر الا جہن مضمر اور اذا جاؤ وقال ابو ابوا وقول ہر جگہ جہاں بھی ان سے سوال کیا گیا ہے انہوں نے کیا کہا بلا جیسے ملک میں ہے قول و بلا قبضا انا نذیرہ وقول من منشی تو اہل سنت کی اکثریت یہ کہتی ہے اکثریت اگرچہ کچھ لوگ نہیں بھی کہتے کہ رسول کی بیست سے حجت تمام ہوتی ہے اور اگر رسول کی بےست نہ ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ کفر و شرک پر بھی پکڑ نہیں فرماتے یہ اہل سنت کی اکثریت کا قول ہے اور دوسرا قول کیا ہے کہ اور چیزوں پہ تو پکڑ نہیں ہوتی لیکن شرک پر پکڑ پھر بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ بھی اہل سنت کے اقوال میں سے کال دیا کا یہ قول ہے بعض بات ہے آناف کا یہ قول ہے اناف کا کہتے ہیں شرک اور توحید کے معاملات میں سوال ہوگا کیونکہ اس کی دلیل اللہ نے بتائی ہے اہدِ الست ان تقولوا يوم القیامت اننا کننا عن هذا غافلین لیکن اشائرہ جو اکثریت ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا حصولا مبشرین ومنظرین لئلہ یکونا للناس یعناللہ حج تو اس طرح کی آیات سے استدلال کون کرتا ہے اور اہل سنت عمومت کیونکہ وہ بھی صرف توہید کے مسئلے میں ہیں پوچھا جاتا ہے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے تھے جو تم پر تلاوت کرتے میری آیات قصا قصو پڑھ کے سناتے اور تمہیں ڈراتے اس دن کی ملاقات سے لکھا یوم حاضر شہید انفسنا کہیں گے ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں کیا گواہی دیتے ہیں شہید نہ اعلیٰ انفسینہ سمجھا رہی ہے کہ یہ مراد ہے جیسے دوسری جگہوں پر کہا انہوں نے قولو بلا ولا حقت حقت العذاب مت الدافری تو شہید نہ انفسنا بالکفری و تقزیب الرسولی بات تو پھر کیوں ہوا غرتیات دنیا یہ سبب ہے اور دھوکے میں ڈالا انہیں دنیا کی زندگی نے علی انہم وہ شہید الحقت ہی و بادینی سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو انہوں نے اپنے خلاف گواہی دی کہ ہم کافی تو گویا جو جہنم میں جا رہا ہے وہ اپنے خلاف گواہی دے کے جا رہا ہے کہ واقعی میں جہنم میں جانے کا مستقل شہید <سؤال> گردان گردان تو سنانا ماضی کی شہیدہ آگے شہدنا ٹھیک ہے یہ تو موسم ہو گیا گردان پڑھیں گے تو آپ شہیدنا ہو گیا نا شہیدنا ٹھیک ہے ماضی میں جب آپ فالا سے کہیں گے فالنا تو وہ نام جو ہے وہ تو مجروم ہو جاتا ہے ماضی گردان اس طرح کی شہیدنا تو یہ نشہدو والا نہیں ہے یعنی یہ مدارے نہیں ہے تو کیا فرمایا وہ شہید انفسین ہاں بالکل صحیح فرمایا ارساد کہہ رہے کا الم یا کو رب کا محلے کلپورا یعنی کا بالی کا بال اشارہ رسول تو اس کے بعد ہے کیونکہ نظریہ اس سے پہلے با معذوف ہو جاتا ہے کا کا. یہ رسولوں کا بھیجنا اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب نہیں ہے کہ ہلاک کرے سمجھا رہی ہے کہ ہلاک کرے بظلم ظلم کرتے ہوئے اچھا اس میں کیا مراد ہے دو مرادیں دیے گئے بے جو ہے وہ صفت یعنی باسببیہ ہے لیکن ظلم صفت نعوذ باللہ خدا کی بن رہی ہے یا بستی کی تو دونوں آ رہے ہیں یعنی اللہ رسول اس لیے بھیجتا ہے کہ اللہ کسی کو ظلم کرتے ہوئے ہلاک نہیں کرتا سمجھا لیے کہ نہیں بات واضح یعنی اگر اللہ رسول بھیجنے کے بغیر ہلاک کرتے تو کوئی اللہ فرما یہ ظلم ہوگا اور ہم ظلم نہیں کرتے بات واضح کہ نہیں کہ اللہ ایک رحب کا موہ نکل قرآب بالظم دوسرا طبینہ بلب عباس نے فرمایا کہ ظلم سے مراد شرک ہے یہ ہم رسول اس لیے بھیجتے ہیں کہ اللہ کسی بستی کو شرک کی وجہ سے بھی ہلاک نہیں کرتا کہ اس کے جو رہنے والے ہیں وہ غافل ہوں یعنی جب تک رسول نہیں آتے شرک بھی مجھے عذاب نہیں ہے ہم رسول کے ذریعے کس کو بھیجتے ہیں رسول کے ذریعے حجت تمام کرتے ہیں اور پھر شرک یہاں ظلم سے کیا معلوم ہے شرک پھر شرک مجھے عذاب بنتا ہے رسول من اور یہ اگر اس کو اس طرح لیں تو یہ جیسے ماتریدیے جی کے خلاف بھی ایک دلیل ہوگی اگر ظلم سے مراد شرک لے لیا جائے لیکن دلیل نہیں بنتی ان کے خلاف انہوں نے یہاں کیا کہا ظاہر بات ہے یہ ساری آیات اتنی واضح نہیں ہو سکتی کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں دونوں کلچر یہ آیات پہلی دفعہ ہم نے دیکھی انہوں نے کہا دیکھو اور یہ بڑی قوی بات ہے پیچھے جو آیا تھا نا کہ تمہارے پاس رسول آئے تھے نہیں آئے تھے یہ اس کے بعد فرمایا تو, ہے. ہے؟ تو شرک کی وجہ سے دنیا میں عذاب نہیں آتا اور جہاں اللہ نے فرمایا وما کننا رسولا وہاں دنیا کا عذاب مراد ہے دنیا میں ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک رسول نہ بھیجیں جہاں تک شرک پر قیامت کی پکڑ کی بات ہے وہ یہاں نہیں ہو رہی توحیدیے کہ, کہ نہیں تو دنیا میں اللہ کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ عذاب نہیں دیتا جب تک رسول نہ بھیج دیے جائے, جائے. صحابیسے ہاں کہ دیکھیں ہاں اختلاف, اختلاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر دوسرا قول بھی صحابہ ہی سے مروی ہو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یعنی اگر صحابہ سے دو تین قول مروی ہیں مشتحد اپنے اشتہاد کی بنیاد پہ مشتحد ہونا چاہیے مفسر وہ ایک قول کو ترجیح دے سکتا ہے ہاں کر کیا دے سکتے اگر صحابہ میں دو یا تین اقبال ہیں آپ چوتھا قول ایسا نہیں لا سکتے جس سے تینوں کی نفی ہوتی ہے یعنی اختلاف تضاد والا اس کا کیا مطلب ہو جاتا ہے اگر آپ ایسا قول لے آئیں کہ جس سے تینوں کے اقوال کی نفی رہی ہو کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب ہوگا صحابہ کے زمانے میں آپ کے خیال میں اس آیت کو نہیں سمجھا گیا سی سی بات ہے تین ہی قول تھے ان کے ہاں اور تین قول آپ نے کہا تینوں ہی غلط ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اور صحابہ لمب یف ہم ٹھیک ہے ہاں اگر آپ کہے, چوتھا کال لاتے ہیں جو اختلاف تنوع ہے اس, میں, اس کو ماننے کے نتیجے میں تین اخبار کی نفی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پھر آپ چوتھا بھی لا سکتے ہیں پانچواں بھی دسواں بھی ٹھیک ہے کہ نہیں بالکل دونوں اگر چاہیے سے مرمی ہے دونوں صحابہ سے مرمی ہے لیکن اگر بالفر نہ بھی مرمی ہوتے تو اس کال کا انکار کیے بغیر ایک اور مراد لی جا سکتی ہے جس میں انکار لازم رہا ہے بات بھی نہیں لا سکتے جس سے کے اقوال کی نفی ہو رہی ہے جس سے یہ لادف نے نہیں سمجھا ہاں اگر صحابہ میں چار آرہ ہیں آپ نے تین کے بارے میں چاہے وہ چار آرہ سیلف کنٹرول یعنی اختلاف تعداد ہی ہو، ہوتا ہے کچھ جگہوں پہ تو یہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ میں اس آیت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اپنے اجتہاد کی بنیاد پہ لے رہا ہوں چاہے اس سے حضرت ابو وریرہ یا فلاں کے قول کی نفی لازم ہے آپ کس کا قول لے رہے ہیں صحابی کا لے رہے ہیں تو گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے دور میں آیت سمجھی گئی کچھ نے زیادہ بہتر سمجھا کچھ نے کم بہتر سمجھا بس یہ لیکن آپ کہیں کسی نے نہیں سمجھا یہ ہوتا ہے یہ ہمارے ہاں اس وقت زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں نہیں سمجھا گیا ابھی تک صحیح طریقے پر تو ہم نے سمجھ لیے یہ نہیں ہو سکتا ہے <غَافِلُون> جو رَسُول>, رسول نہیں آئے ان کے پاس اور وہ غافل تھے جو دوسری جگہ سورہ سور کی آخری آیات میں سے ہے وہ کیا ہے ہاں عماران اور ابو کلکل قرآب ظلم و اہلہ مسلم وہاں سیدن عبداللہ ابن عباس کی جو شرح ہے وہ وہ مشہور قول ہے جس کی بنیاد پہ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ کفر پہ سلطنت چل جاتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چلتی تو وہاں انہوں نے یہ تفسیر کی ہے کہ اللہ سبحانہ مطالعہ کسی قوم کو محض شرک کی بنیاد پہ ہلاک نہیں کرتے اگر وہ آپس میں عدل کی بنیاد پہ معاملات کرتے ہیں <سؤال> وہ آہلہ مسلح او نہ فیما بینا ہو سمجھا <سؤال> رہی یہ عبداللہ نے عباس کی وہاں <سؤال> یعنی سوشل کانٹریکٹ کہیں یا پہ سوشل ویلفیئر ہے جو بھی ہے وہاں جا کے رشوت نہیں دینی پڑتی بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے مسئلہ اور آپس کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں اور عدالتوں میں عدل کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں اور لوگوں کو جو بھی ان کا قانون ہے اس کے مطابق حق ملتا ہے تو یہ کیا ہے کہ وہاں کم از کم آپس کے معاملات میں اصلاح ہے تو کہا کہ محض شرک کو کفر کی بنیاد پہ ان کو ہلاک نہیں کیا جائے گا یہ تو یورپ کو کلین چٹ مل گئی کلین چٹ نہیں ملی دنیا کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے ہاں کفر و شرک کی بات نہیں یعنی دنیا میں اللہ عذاب اسی نہیں بھیجتے ان قوموں پر کہ جو عموماً کیا ہوتا ہے جہاں شرک و کفر آتے ہیں وہاں آپس کے معاملات بھی بہت خراب ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھیں مکہ کے معاملات ہیں تو طبقات ہیں اور جو ہے وہ اس طرح کے عدل کے معاملات نہیں ہیں لیکن اگر عدل ہو صحیح طریقے پر لیکن کفر و شرک ہو تو دنیا میں شاید عذاب نہ ہے یہ ہے مراد میں ہاں کچھ صورتوں میں ہو سکتا ہے ڈاکوؤں کے معاشرے میں بھی کئی دفعہ عدل ہوتا ہے آپس میں یعنی پوری دنیا کے وہ ڈاکو ہوں لیکن ہو سکتا ہے آپس میدل سے کام لیں تو ہے نا ہمارے جو لوگ جا کے مغرب میں پھر کے آ کے جب متاثر ہوتے ہیں اس کی یہی وجہ ہوتی ہے سارے کو یہی دیکھتے ہیں کہ وہاں معاملہ تو بڑے ٹھیک ہے نا لوگ لائنوں میں تو کھڑے ہوتے ہیں اور ٹائم پر چیزیں تو ہو رہی ہوتی ہیں اور اگرچہ وہ ڈنڈا ہے با اس میں تو کوئی شک نہیں ڈنڈا ہے یعنی اوپر ہر جگہ ہے آپ اگر لائن سے ادھر نکل کے دکھائیں آپ کا لائسنس کینسل ہو جائے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ برطانیہ میں لائسنس بنوانا کتنا مشکل کام ہے تو وہ ڈنڈا بھی بہت شدید ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر جگہ تو ڈنڈے کی وجہ سے چاہے جو بھی ہو باقی ڈنڈا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں جب وہاں کہیں جب آپ سنتے ہیں نیو میں جو ہے وہ الیکٹریسٹی کا بریک ڈاؤن ہوا تو اس میں کیا ہو گیا دی میں سامنے ہیں نا اتنے جو ہے وہ سپر مارکیٹس لوٹ لی گئی اور اتنا یہ ہو گئی. تو اچانک لوگ جیسے کہ جیسے ہی پتہ چلا کہ قانون اس وقت نہیں دیکھ رہا نگل پڑ تو ہے ڈنڈا قانون ہی لیکن کا لیکن چاہے قانون کا ہے بہت سخت ڈنڈا ہے نہ ہو یہ ہمارے ہاں ہے تو افراد کی تربیت بالکل ایسے ہی اگرچہ کبھی بھی آپ افراد کی ایسی تربیت نہیں کر سکیں گے کہ وہ قانون سے مستقلی ہو جائیں لیکن ہمارے ہاں جس کو آپ آپ کہتے ہیں نا آج کل جو سٹیٹس ہیں وہ تو اوور ویلمنگ اور اتنی اندر تک اتری ہوئی ہیں جس کو آپ کون سٹیٹس کہتے ہیں یعنی جس میں فرد کی آزادی بہت محدود ہوتی چلی جا ہے تو اس طرح کی اسٹیٹ کا تصور نہیں ہے ہمارے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ گھر کی حد تک بھی دے کے ہر جگہ اس کی نگرانی ہو اور کوئی شاید آپ اسٹیٹ کی مرضی کے وغیرہ نہ وغیرہ وغیرہ ہر چیز ریکارڈڈ ہو مطلب جو بھی ہے تو ہمارے اس طرح کی اسٹیٹ کا واقعی یہ جو جدید اسٹیٹ ہے یہ جدید ریاست ہے جس میں ریاستی ریاست ہے فرد اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ آزاد نہیں ہوتا ریاست ہی اس کو مینوور کر رہی ہوتی ہے ادھر جانا ادھر جانا یہ سوچو یہ نہ سوچو یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ یہ پہنو یہ نہ پہنو ٹھیک ہے اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے باقی ہاں یہ ہے کہ قانون رہے گا اور قانون کی حاجت انسان ہونے کے ناطے ہمیں رہے گی لیکن انسان کا عمل پھوٹنا قانون کی وجہ سے نہیں چاہیے یہ ہمارا اخلاقی تصور ہے یعنی تربیت کا نہج یہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ چوری اس لیے نہیں کریں گے کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے آپ اس لیے نہیں کریں گے کہ خدا دیکھ رہا ہے یعنی آپ سارا جو اخلاق کی پھوٹنے کی بنیاد ہے وہ ایمان مل ہے یہ تو بالکل واضح ہے یعنی اگر ہمارے اخلاق ہیں وہ اخلاق جو ایمان باللہ کی بنیاد پہ پھوٹتے ہیں اگر کوئی اور ان کا منشا بن جائے تو وہ اخلاق کی صورت ہے اخلاق کی حقیقت نہیں ہے سیدھی بات ہے تو مغرب میں اخلاق ہیں لیکن صورت ہے کیونکہ اخلاق وہ ہیں جو ایمان باللہ سے پھوٹیں خدا کے تصور سے اور ابدیت کے احساس سے پھوٹیں وہ اخلاق ہاں کہہ سکتے ہیں اب ظاہری افلاط ہیں سیلس مین موریلٹی ہے یا جو بھی ہے ابھی صبح جناب احمد جاوید صاحب کا ایک قول پڑا وہ کہتے ہیں جو نیا تاجر ہوتا ہے وہ اپنی جگہ بنانے کے لیے مسکراتا ہے ٹھیک ہے تاجر آتا ہے نا اسے مسکرا مسکران باتیں کرنی ہیں پروڈکٹ بیچنی ہے اور پرانا تاجر اپنی جگہ بنانے کے لیے ہراتا ہے ٹھیک <laughs> ہے صحیح بات ٹھیک ہے نیا آئے گا تو مسکر لیکن پرانا جس کی جو جا ہے وہ تو ہر گا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہے تو نیا تاجر اپنی جگہ بنانے کے لیے مسکراتا ہے اپنی جگہ بچانے کے یہ بھی اخلاقیات ہے لیکن اس میں تجارت ہے جو ہے ہے یہ ایمان کے کے ہاں امام امام تیمیہ امام کے دور میں نا کافی حالات خراب تھے جو دمش میں تھے وہاں شراب پی جاتی تھی اور سارا کچھ ہوتا تھا وہ روکتے بھی تھے کافی آج بھی ہیں تو وہ کھلے میں کھلا شراب پی جاتی تھی وقت اور امام ابن تعمیہ نے اپنی ایک ڈنڈا فورس بنائی جس کے ذریعے جو ہے وہ نہیں من کر کے فریدہ انجام دیا اور بہت سی جگہوں پہ الٹا لیکن بہت سی جگہوں پہ انہوں نے شراب پینے کی اجازت بھی دی وہ تتاری جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی ہوتے تھے ادھر تو وہ ابن قیم نے ایک بڑا زوردست واقعہ لکھا کہ وہ گزرے ہم امام ابن تعمیہ کے ساتھ ایک محلے سے وہاں یہ بیٹھے میں شراب پی رہے تھے تو ہم نے کہا کہ روکتے ہیں ابن کے خبردار ان کو نے روکنا یہ شراب پی رہے ہیں تو آرام سے بیٹھے ٹھیک ہے اگر یہ ہوش میں آ گئے تو انہوں نے بہت فساد مسانا ہے ان کو شراب ہی پینے دو یہ قیم نے <laughs> ایسا بھی تھا. دیکھیں آئیڈیل معاشرہ نہیں واقعی اب تو زمانہ خراب سے خرابتر ہو رہا ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن آپ ایسا بھی کوئی آئیڈیلائزڈ قسم کا کوئی تصور نہ بنائیں اپنے معاشرے کے وہاں سب اللہ کے ولی ہوتے تھے ایسا نہیں تھا یعنی حضرت حسن بصری نے چونکہ صحابہ کو دیکھا ساٹھ ستر سو صحابہ کو تو وہ تو اپنے سب اپنے سامنے والے تعمیر کو فارغ سمجھتے تھے وہ تو تھے کہ صحابہ تمہیں دیکھیں تو تو میں تم وہ کہیں گے کہ یہ کافر ہے وہ یہی کہتے تھے صحابہ تمہیں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ کافر ہے یعنی یہ کیسے مسلمان میں اور تم صحابہ کو دیکھو گے تو کہو گے کہ یہ پاگل ہے یہ حضرت حسن بصری فرماتے یعنی صحابہ کو دیکھ کے کہو گے یہ مجنون ہے پر دین کا کوئی نو باللہ جیسے ہم بھی کئی دفعہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ کوئی زیادہ ہی دین سوار ہے اور تقوی کا حضہ ہو گیا اور یہ ہو گیا تم صحابہ کو دیکھو گے تو یہی یہ کہو گے جیسے آج کل بھی کوئی واقعی صحیح طرح کا نیک آدمی ہونا تو ہم سمجھتے تھوڑا سا دماغ گھوما گیا <laughs> ہی ہے دماغ گھوم گیا اس کا وہ ہوتا ٹھیک آدمی نیک آدمی ہوتا ہے لیکن چونکہ ہمارے یہاں نیکی کا تصور بہت محدود ہوتا چلا جا رہا ہے تو وہ تھوڑا سا گھوما ہوا ہے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم صحابہ کو دیکھو گے تو یہ ہو گیا پھر انہوں نے کہا کہ صحابہ اگر تمہیں دیکھ لیں تو سوائے نماز کے انہیں کوئی اور چیز وہ پہچانے کی نہیں تمہارے بس نماز پڑھتے ہیں اور وہ کہیں گے چلو نماز تو پڑھیں تو اتنا شدت تاثر تھا تو پھر جو لوگ حضرت حسن بصری کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں بزرگ وہ کہتے ہیں اچھا حضرت بصری ہمارے زمانے میں ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ پھر کہتے ہیں ہمارے زمانے میں ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ یا صحابہ ہمارے زمانے میں ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ تو معاشرہ جیسا کہ اللہ کے نبی صرف نے فرمایا ولدِ نفس محمد بیدی لا علیہ ضمان اللہ ولدی بادہ شرم میں اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کوئی زمانہ نہیں آئے گا مگر اس کے بعد اس سے بدترین ہوگا جیسے جیسے آپ دور نبوہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں بدترین زمانہ لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں زمانے سے برا تو ہم زمانے کو برا برا نہیں کہتے اللہ کے نبی نے بھی زبان زبان ہی لفظ بولا ہے لیکن دہر کو برا بلا کہنے سے روکا ہے دہر کو برا بلا کہنے کا مطلب ہے کہ گردش زمانے سے کچھ ہوتا ہے نہیں گردش زمانے سے کچھ نہیں ہو رہا لوگ برے ہو رہے ہیں تو زمانہ برا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کائنات کی تاریخ کا یعنی کائنات کی تاریخ نہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو بدترین زمانے والے لوگ ہیں یعنی ہم بدترین لوگ خلاصہ یہ ہے نا کیونکہ ہمارے بعد جو آئیں گے سے بھی ہوں گئے گزرے لیکن اس وقت سب سے برا زمانہ ان چودہ سو صدیوں میں یہی ہے کیونکہ لایاتی علیکم زمان من اس میں استثناء ہے آخری زمانے میں سیدنا عیسیٰ کا نزول ہے اور یہ وہ استثناءات ہے ابن تیمیہ کے زمانے سے پہلے بھی زمانے بہت تھے ابن تیمیہ تو آٹھویں صدی میں تھے ان سے پہلے بھی تو کافی زمانے گزرگ رہے ہیں اب کا دور ہے جو دو سال کا بس یہ یعنی چودہ سال میں دائی سال ہی اور ابن تحمیر کافی تھوڑا ٹائم دیا گیا اس سال کو تعالی کرتا ہے دارو سلام بارے میں بڑی تیری پڑھ کے تا بھی حران ہوتا ہے کی باتیں ہوتی ٹھیک چائے دیچی صاحب چائے لگے بہتر ہے